ربش راہلی صدری و یسرلی السلام علیکم و رحمت اللہ, اللہ وبرکاتہ ناظرین پروگرام فہم القرآن کے سلسلے میں آج ہم میں پارے کا مطالعہ کریں گے قرآن مجید میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے کتاب انہ علئی کا مبارکن لیبرو آیات ولی تکر اول الباب یہ کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے بہت برکتوں والی ہے اس کے ساتھ خیر و بھلائی وابستہ ہے لیکن اسے کیوں اتارا گیا ہے لب برو آیا تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں وہ لئے تذکر اول الباب اور عقلمند لوگ اس سے نصیحت پکڑے اس سے اپنی زندگی کی راہیں آسان کرنے کے لیے سبق لیں اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر سکیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کتاب کو ہمارے لیے بھی مبارک بنا دے ہم اس میں غور و فکر کے قابل ہو سکیں اور اس سے واقعی صحیح معنوں میں وہ سبق حاصل کریں جو ہمیں حاصل کرنا چاہیے تو آئیے دیکھتے ہیں پارا نمبر بائیس کو ارشاد باری تعالی ہے وہ معلّہ و رسول ہی وہ تامل اجرہ مرتئین وہ آتدنا لہار کریما اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے ازواج متحرات کے متعلق بات ہو رہی تھی پچھلے پارے کے اختتام پر یہاں دوبارہ انہیں سے اللہ سبحانہ و کا خطاب ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج یا آپ کی بیویوں تم میں سے جو اچھے کام کرے گی نیک کام کرے گی اللہ رسول کی فرما برداری کے کام کرے گی ہم اس کو اجر بھی دگنا دیں گے کیونکہ ازواج متحرات ایک قائدانہ مقام پر تھی وہ امت کی بیٹیوں کے لیے امت کی خواتین کے لیے ایک رہنما کی حیثیت رکھتی ہیں تو جو شخص جتنے بڑے درجے پر ہوتا ہے اس کی قربانیاں بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں اور پھر اس کا اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ دوسروں کے لیے ایک نمونہ ہوتا ہے اس کا عمل صرف اس کا اپنا ذاتی عمل نہیں رہ جاتا بلکہ دوسرے لوگ اس کو دیکھ کر راہ پکڑتے ہیں تو اگر وہ اچھا کام کر رہا ہے اور دوسرے لوگ اس کو دیکھ کر انسپائر ہوتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں تو جتنے بھی فالورز ہوں گے ان کی جو نیکیاں ہیں ان کے اجر کا بھی ایک حصہ لیڈر کو ملے گا تو اس لیے یہاں ازواج متحرات کو دوہرے اجر کی بشارت دی جا رہی ہے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 دینی مسائل بھی سیکھتے تھے خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تو اس لیے ان کو مزید محتاط رہنے کی تلقین کی گئی کہ چونکہ تمہارا رتبہ اور مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے اس لیے تمہارے اندر احتیاط کا درجہ بھی اور زیادہ ہونا چاہیے جب کبھی کسی مرد سے بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو بے تکلفی سے بات نہ کرو بلکہ درست طریقے پر معروف طریقے پر بات کرو تاکہ کوئی ایسا شخص جس کے دل میں نفاق ہو وہ کوئی ناجائز فائدہ نہ اٹھائے یا اس کے دل میں تمہارے بارے میں کوئی برا خیال نہ جائے وہ کرنفی خن تبر تبر الْأُولَى اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق دور جاہلیت نہ دکھاتی پھرو یعنی دور جاہلیت میں جس طرح خواتین اپنے حسن کو نمایاں کرتی تھی اے ازواج متحرات تم ان کی پیر بھی نہیں کرو گی اپنے حسن کو دوسروں کو نہیں دکھاؤ گی اسی طرح اپنے لباس اور زیور کی جو زینت ہے اس کو بھی کسی کے سامنے نمایاں نہیں کرو گی اور دیگر بھی کسی طریقے سے دوسری خواتین کے لیے بھی چونکہ ازواج متحرات رہنما ہیں اس لیے کوئی ایسا کام نہیں کریں گی کہ جس سے امت کی باقی بیٹیاں بھی اس راہ پر چلیں جو اللہ سبحان و تعالیٰ کو پسند نہ ہو اس لیے خاص طور پر بہت واضح الفاظ میں ان کو ہدایات دے دی گئی کہ دور جاہلیت کے طریقے ختم اب یہ اسلام کی روشنی کا زمانہ ہے تو آپ کا طرز عمل بھی اس کے مطابق ہوگا اور اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سورت نور میں اللہ سبحانہ و نے مسلمان خواتین کو اپنی زیب و زینت کے اظہار سے منع کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں کی ہلاکت کے متعلق کچھ نہ پوچھو ایک وہ عورت جس کا شوہر موجود نہ ہو اور وہ اس کی تمام دنیاوی ضروریات میں اس کی کفایت کرتا ہو یعنی اس کی ساری ضروریات پوری کرتا ہو اور وہ اس کے پیچھے دور جاہلیت کی طرح اپنی زیب و زینت ظاہر کرتی پھرے پھر فرمایا اور نماز قائم کرو اور زکات دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اللہ تعالیٰ یہ سارے احکامات کیوں دے رہا ہے اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے یعنی یہ سارے احکامات اس لیے ہیں تاکہ ظاہر میں باتن میں روحانی طور پر اخلاقی طور پر ازواج متحرات ایک بلند مقام پر ہوں اور ان کے درجات بہت عظیم ہوں اور ان سے ہر طرح کی نجاست دور ہو جائے اور کرو کیا یاد رکھو مَا من کریات اللہ و <وَالحِكْمَة> حکما یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں سنائی جاتی ہیں اللہ کی آیات سے مراد تو قرآن مجید ہے اور حکمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں جو آپ قرآن کی وضاحت میں یا ویسے عام طور پر مختلف امور کے بارے میں رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے یعنی جو باتیں آپ کے گھر میں ہو رہی ہیں جو دین سیکھا سکھایا جا رہا ہے تم بھی اس کا ایک حصہ بنو اور تم ان باتوں کو خود بھی یاد رکھو خود بھی ان کا ذکر کرو اور آگے بھی ان کا چرچا کرو کیونکہ بہت سی ازواج متحرات کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہونے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ براہ راست آپ سے رہنمائی حاصل کریں اور پھر امت کے لیے رہنمائی کا کام دیں بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے اس کے بعد عام مومن مردوں اور عورتوں کی کچھ صفات کا ذکر ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات وسا والصابرات وسا والخاشعات ولخا والمتصدقات ولخا والصائمات ولمت صدیقین والحافظات صدیقات وسا امین وسا اعد وافین ولحافات اللہ قطیر مغفرت و اجرا نظیمہ یہاں <سلام> <سلام> دس الفاظ میں اسلام کی ساری بنیادی تعلیم دے دی گئی عقیدے اور کردار کے اعتبار سے جو بھی ایک بندہ مومن اور مومنہ سے جو کچھ بھی مطلوب ہے اس سب کا یہاں ایک جگہ ذکر کر دیا گیا اور یہاں صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ عورتوں کا بھی ساتھ ساتھ ذکر کر کے ان صفات کو نمایا کیا گیا کہ ہر مسلمان عورت کے اندر یہ اخلاق یہ صفات موجود ہونی چاہیے کیا ہے وہ یقیناً جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں مومن ہیں گزار ہیں سچے ہیں راست باز ہیں صابر ہیں اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں صدقہ کرنے والے ہیں روزہ رکھنے والے ہیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور عظیم و شان اجر تیار کر رکھا ہے لہذا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اس میں سے ایک ایک صفت کو اچھی طرح سمجھیں اور اسے اپنی زندگی میں لے آئے اس سے محروم ہو کر دنیا سے نہ جائیں جب ہم اللہ سے ملاقات کریں تو ہماری شخصیت ان صفات کے ساتھ سجی ہوئی ہو ہماری خوبصورتی صرف زیور اور کپڑے کی نہ ہو بلکہ ان خوبصورت اخلاقی صفات کے ساتھ ہو تو اس میں ایک طرف اسلام کا ذکر ہے ایمان کا ذکر ہے تو دوسری طرف اطاعت اور مستقل فرما برداری کی بات ہے پھر سچائی اور صبر اور پھر خوشبو ہمبلنس اور اللہ کے آگے جھکنا پھر صدقہ کرنا روزہ رکھنا اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنا اور ان سب چیزوں کے ٹاپ پر کسرت سے اللہ کا ذکر کرنا جس کے اندر یہ خوبی آ گئی اور یہ اخلاق پیدا ہو گیا وہ اجر عظیم کا مستحق ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم لوگ جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو کسی نے پوچھا جنت کے باغوں سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا مجالس سے ذکر پھر فرمایا کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار رہے کیونکہ وہ فائنل اتھارٹی ہیں اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی فرمانی کرے تو وہ سریک گمراہی میں پڑ گیا یعنی اللہ رسول کی بات نہ ماننا ہدایت سے بھٹکنا ہے دور ہونا ہے اب یہاں ایک خاص واقعہ کی طرف اشارہ ہوگا آئندہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت زید جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے ان کے ساتھ چار ہجری میں ہوا لیکن باہم عادت تو دونوں اپنی جگہ بہت نیک اور بہت اچھے انسان تھے لیکن چونکہ آدتوں اور مزاج میں فرق تھا اس لیے باہم نباہ نہ ہو سکا تو اللہ سبحانہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جب زید ان کو طلاق دے دیں تو اس کے بعد آپ ان سے نکاح کر لیں کیونکہ آپ کے اس نکاح کے ذریعے ارب معاشرے کی ایک بہت ہی سخت قسم کی رسم جو تھی اس کو توڑنا مقصود تھا اور وہ کیا تھی کہ ان کے ہامہ بولا بیٹا وراثت میں بھی اسی طرح شریک ہوتا تھا جیسے حقیقی بیٹا اور اسی طرح اس کے سارے باقی حقوق بھی وہی تھے جو ایک نصر بھی بیٹے کے ہوتے ہیں تو چونکہ اس میں ایک بہت بڑی حق تلفی تھی خون کے رشتے داروں کی کہ اگر ایسا بیٹا وارث بن جائے تو باقی جو حقیقی رشتے دار ہیں وہ محروم ہو جاتے ہیں یا ان کے حق مارا جاتا ہے تو اس بنا پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور اور بھی بہت سی حکمتیں اس رسم کو ختم کیا اور حقیقی بات یہ ہے کہ کسی کو منہ بولا بیٹا کہنا کوئی سچی بات نہیں حقیقی بات نہیں اللہ سبحانہ العالی سچ کو پسند کرتا ہے اور رشتے کے معاملے میں بھی اور ہر قسم کی معلومات کے معاملے میں انسان کو سچ پر ہی بیس کرنا چاہیے اپنی زندگی کو تو اس رسم کو ختم کرنے کے لیے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس یہ کام کروایا گیا تو اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا حکم آتا ہے یاد کیجئے وہ موقع جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا یعنی حضرت زید کہ اپنی بیوی بی کو نہ چھوڑو اور اللہ سے ڈرو اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا وہ کیا کہ تم لوگوں سے ڈر رہے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاتون سے جو ان کی ایک طرح سے مو بولی بہو بنتی تھی ان سے نکاح کرنا پڑا حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا یعنی طلاق دے چکا تو ہم نے اس متعلقہ خاتون کا تم سے نکاح کر دیا اور یہ نکاح آسمانوں پر ہوا تھا اللہ سبحانو تعالیٰ نے خود کیا تھا اور یہ واحد نکاح ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا اس لیے اس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قسم کی کوئی ایسی بات کہنا کہ نوز باللہ آپ کے دل میں کوئی ایسی خواہش تھی ان سے نکاح کرنے کی یا آپ خود یہ چاہتے تھے یہ درست نہ ہوگا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 پیچھے بھی کہا گیا نا کسی مومن مومنہ کے لیے جائز نہیں کہ اللہ رسول جو فیصلہ کر دیں پھر اس کو وہ نہ مانے تو اسی طرح نبی کے لیے بھی اللہ سبحان جو فیصلہ کر دیں اور پھر نبی اگر لوگوں کے لیے کوئی فیصلہ کر دیں تو پھر اس کے بعد ان کی اپنی مرضی نہیں رہتی یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں اور ایک خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے اور محاسبے کے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے یعنی لوگوں سے ڈرنے کی یا کسی اور کے بعض کی باس فکر نہ کی جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کافی ہے کہ انسان اس کے سامنے سچا ہو ما کان محمد لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں یعنی آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی سیاست ان کے امبیا کرتے تھے جب کوئی نبی وفات پہ جاتا تو اس کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا اور یقیناً میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور ان قریب میرے بعد خلافاں ہوں گے اور بہت ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میری امت میں تیس قزاب ہوں گے جن میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے اور میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کو کسرہ سے یاد کرو بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرو یا ایوہ اللہ, آمن اللہ کفیرا بکرتا اصیلا اور صبح و شام اس کی تصبیح کرتے رہو یعنی جب تمہارے دشمن تم پر الزامات کی بوچھاڑ کر دیں اور تمہیں طرح طرح سے ستائیں اور تم پر الزام تراشی کریں اور تمہارے پیغمبر کو برا بھلا کہیں یا تمہیں کسی طرح کے تانے دیں تو اس کا مقابلہ کس سے کرو اللہ کے ذکر سے اللہ کو یاد کرو اللہ سے مدد مانگو اپنے آپ کو روحانی طور پر ایمانی طور پر مضبوط کرو تاکہ تمہارے اندر بہترین اخلاق پیدا ہو بجائے اس کے کہ انسان ایسے مواقع پر ایسے کام شروع کر دے کہ جو دین اسلام کی تعلیمات کے خلاف جاتے ہوں انسان کو اللہ کے ذکر اور اللہ سے دعا کر کے مدد مانگنی چاہیے پھر فرمایا ہو سلی علیہ وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے یعنی جب تم اللہ کا ذکر کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اطمینان بخشتا ہے تمہارے اوپر رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے ملائکہ کا تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں یعنی ذکر کرنے والے اللہ کے محبوب ہوتے ہیں اور جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے یعنی وہ غم اور گھٹن اور پریشانی دور ہو جائے وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے جس روز وہ اس سے ملیں گے یعنی اللہ سے ملاقات کریں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا اور ان کے لیے اللہ نے بڑا با عزت اجر فراہم کر رکھا ہے کس قدر خوشخبری ہے کس قدر بہترین انجام ہے کہ جو شخص اللہ کو یاد کرے اور مشکلات کے وقت اور الزامات کے وقت اور غم کے وقت اپنے حواس نہ کھوئے کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے دین کو مزید نقصان پہنچے یا اللہ تعالی کی ناراضگی کا سبب ہو تو صبر کے ساتھ جو شخص زندگی بسر کر کے جائے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے عظیم الشان درجات سے نوازے گا یا اور صلاح کا شاہدم و مبشر و نبیرا وہ اے بھی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر اور اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر اور روشن چراغ بنا کر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام متعین کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے حق کی گواہی دینے کے لیے آئے تھے اچھے کام کرنے والوں کو خوشخبری دینے والے اور برے کام کرنے والوں کو خبردار کرنے والے اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والے اللہ کے اذن سے یعنی اللہ سبحانہ تعالی نے آپ پر اللہ کا پیغام پہنچانے کی اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی ایک ذمہ داری ڈالی ہوئی تھی اور آپ کے اوپر یہ کام فرض کے درجے میں تھا وہ سراجمنیرا اور روشن چراغ یعنی آپ کی زندگی آپ کا اس حسن حسنا آپ کا اخلاق آپ کے معاملات اور معمولات یہ سارے کے سارے اتنے خوبصورت ہیں اور سب کے لیے اتنی رہنمائی کا ذریعہ ہے کہ جیسے ایک سورج چمکتا ہے تو سب کے لیے روشنی ہو جاتی ہے اور ہر اچھے برے کا فرق پتہ چلنے لگتا ہے تو ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کرائیٹیرین ہے ایک میزان ہے کہ جن کو دیکھ کر ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم خود کس رستے پہ جا رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں تو ہمیں سارے معاملات میں سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے دوستی دشمنی ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنا ہے اور آپ کا اتباع کرنا ہے کیونکہ آپ کے اتباع میں صحیح اللہ کی محبت نصیب ہوگی خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے فضلاََ کبیرا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رہنما بن کر معلم بن کر شاہد مبشر نذیر بشیر اور دائین اللہ اور سراج منیر بن کے آنا ہم سب کے لیے اللہ تعالی کا ایک بہت بڑا فضل اور ہم پر احسان ہے اس لیے اب ہمیں کیا نہیں کرنا وَلَا تُتع الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ و وَتَوَكَّلْ اللہ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور ہرگز نہ دبو کفار اور منافقین سے کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی اور بھروسہ کر لو اللہ پر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 یعنی یہاں یوں لگتا ہے کہ اس زمانے میں کوئی طلاق کا ایسا مسئلہ آیا تھا جس پر اللہ سبحان تعالیٰ نے بیچ میں رہنمائی دے دی کیونکہ اس موضوع پر پیچھے بات نہیں ہو رہی اور نہ ہی آگے ہو رہی ہے تو یہ ایک معاملے کا حل ہے یہ جواب ہے یا کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے حلال کر دی آپ کی وہ بیویاں جن کے آپ نے مہر ادا کیے اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لانڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں اور تمہاری وہ چچا زاد اور پھپی زاد اور مامو زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی کے لیے حبا کیا ہو اگر وہ اسے نکاح میں لینا چاہیں یہ رعایت خالص آپ کے لیے ہے دوسرے مومنوں کی نسبت یعنی اوروں کے لیے نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ احکامات بھی دوسرے مومنوں سے ہٹ کر مختلف تھے کیونکہ آپ کی ایک خاص حیثیت تھی اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی آپ کی خصوصیت میں تھی اس لیے اس معاملے میں بھی آپ کی خصوصیت مختلف ہے باقیوں کی نسبت مثلا آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحجد کی نماز فرض تھی ہم عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے اسی طرح آپ کے لیے اور آپ کے خاندان کے لیے صدقہ لینا حرام ہے پھر اسی طرح آپ کی میراث تقسیم نہیں ہو سکتی تھی اور مزید بھی آپ کے لیے کچھ ایسی رعایتیں تھیں یا ایسی ذمہ داریاں تھیں جو دوسروں پر نہیں تھی تو اس کی یہاں وضاحت کی جا رہی ہے ہمیں معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیوی اور لڑیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کی ہیں آپ کو ان حدود سے اس لیے مستثنا کیا ہے تاکہ آپ کے اوپر کوئی تنگی نہ رہے اس کا یہ مطلب نہیں نوزب اللہ کہ آپ زیادہ شادیاں کرنا چاہ رہے تھے تو آپ کی یہ تنگی دور کر دی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچیس سال کی عمر میں این جوانی کی عمر میں اپنے سے پندرہ سال بڑی خاتون سے شادی کی جو اس وقت چالیس سال کی تھی اپنی جوانی ایک طرح سے گزار چکی تھی یعنی حضرت خدیجہ پھر پچیس سال تک ان کے ساتھ رہے کہ آپ نے اس دوران کوئی اور نکاح نہیں کیا جب وہ فوت ہو گئی تو پھر آپ نے ایک بیوہ اور عمر رسیدہ عورت یعنی حضرت سودہ سے نکاح کیا اور مزید چار سال وہ آپ کی زوجیت میں رہی اکیلی پھر اس کے بعد جب آپ کی عمر 53 سال سے زیادہ ہو چکی تھی تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے متعدد مصلحتوں کی وجہ سے آپ کو زیادہ نکاح کرنے کا اجازت دی اور رخصت دی کیونکہ آپ آخری نبی تھے اور آپ کے ذریعے اللہ تعالی کو دین مکمل کرنا تھا مردوں سے متعلق تو بہت سی چیزیں بہت سے سی صحابہ سیکھ رہے تھے لیکن خواتین براہ راست آپ سے اتنی آزادی کے ساتھ بہت سے ایسے معاملات جو گھریلو زندگی سے متعلق تھے نہیں سیکھ سکتی تھی تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اس مسلحت اور باقی اور مسلحتیں بھی ہیں جن کی بنا پر آپ کو زیادہ شادیوں کی اجازت دی اور اللہ غفور الرحیم ہے آپ کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہیں اپنے سے الگ رکھیں جسے چاہے ساتھ رکھے جسے چاہے الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلائیں اس معاملے میں آپ پر کوئی مزاقہ نہیں ہے کوئی تنگی نہیں ہے یہ اس لیے تاکہ آپ خاندانی زندگی کی الجھنوں کا شکار نہ ہو اور اپنا کام سکون کے ساتھ کر سکیں لیکن اس کے باوجود اتنی رخصت ہونے کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے درمیان حت الوسا عدل فرمایا اس طرح زیادہ توقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوگی کیونکہ انہیں معلوم ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو رخصت ہے اور جو کچھ بھی آپ ان کو دو گے اس پر وہ سب راضی رہیں گی اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے اور اللہ علیم اور حلیم ہے برد بار ہے اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آئیں خواہ ان کا حسن آپ کو کتنا ہی پسند ہو البتہ لانڈیوں کی تمہیں اجازت ہے اللہ ہر چیز پر نگران ہے یا لا خلو بوتن نبی الا او ادن الکم اے لوگ جو ایمان لائے ہو نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو نہ کھانے کا وقت طاقتے رہو کہ اس وقت اچانک داخل ہو جاؤ جب کھانے کا وقت ہو ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آ جاؤ اب یہاں پر بظاہر تو اس وقت کے مخصوص حالات کو پیش نظر رکھ کر احکام دیے جا رہے تھے لیکن یہ اب بھی باقی مسلمانوں کے لیے ویلڈ ہیں اور ان کے مطابق ہمیں اپنی معاشرتی زندگی کی اصلاح کرنی چاہیے کہ اخلاقی قاعدہ ہے کہ جب کھانے کا وقت ہو اس وقت بلا اطلاع دیے اور اچانک کسی کے گھر نہیں چلے جانا چاہیے تاکہ دوسرا شخص کو حرج محسوس نہ کرے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی بلائے تو دعوت قبول کرنی چاہیے یہ دوسرے کے لیے خوشی کی بات ہوگی یہ ایک مسنون طریقہ ہے لیکن دعوت کے لیے اگر گئے ہیں تو جب کھانا کھالو تو منتشر ہو جاؤ یہ نہیں کہ پھر انسان اس کے بعد بیٹھ رہے اور دوسرے کے سارے کام کاج میں حرج ڈالے اور اس کا بھی وقت ضائع کرے فرمایا باتیں کرنے میں نہ لگے رہو کہ حضرت زینب کے نکاح کے موقع پر یہی ہوا کہ آپ نے جب ولیمہ کے لیے لوگوں کو بلایا تو لوگ کھانے کے بعد بیٹھ رہے اور جب چلے بھی گئے باقی لوگ تو دو لوگ بہت دیر تک وہاں سے نہیں اٹھے فرمایا تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا اور باقی لوگوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ حیا کی وجہ سے یا مربت میں آکر۔ آنے والے گیسٹ کے احترام میں ان کو کچھ کہا نہیں جاتا کہ اب آپ گھر چلے جائیں یا آپ گھر والوں کو آرام کی ضرورت ہے یا انہیں کچھ اور کام کرنا ہے تو فرمایا کہ وہ تو خود نہیں کچھ کہیں گے لیکن اللہ سبانو تعالی حق بات بیان کر رہا ہے اور اس حکم پر بھی اسی طرح عمل کرنا چاہیے جیسے ہم دین کے باقی احکامات پر عمل کرتے ہیں لیکن افسوس یہ کہ بعض اوقات دین کی تعلیم آنے کے باوجود بھی لوگوں کے اندر یہ اخلاق نہیں آتا اور اس کی وجہ سے پھر بہت سے تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو یعنی سامنے سے نہیں یہاں پر ازواج متحرات کے لیے خاص طور پر حجاب کا حکم آ رہا ہے کہ آمنے سامنے ڈائریکٹ ان سے لین دین مت کرو بلکہ حجاب کے پیچھے سے کرو یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب ہے یعنی اس کو آیت حجاب کہا جاتا ہے اور اس کا مقصد کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح تمہارے دل بھی پاکیزہ رہیں گے ان کے بھی اب آپ دیکھیے ایک طرف صحابہ کرام ہے اور دوسری طرف ازواج مطرات ہیں اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم ایک آڑ کے پیچھے سے بات کرو تاکہ دلوں میں پاکیزگی رہے کہ جب مرد اور عورتوں کے آزادانہ اختلاط ہوتا ہے تو اس میں پھر اس چیز کا احتمال ہوتا ہے جو بعد میں بہت سے مسائل کا ذریعہ بن جاتا ہے اور اس سے بھی باز اوقت گھریلو زندگی میں بہت سی پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا بغیر اجازت طلب کیے گھر میں آتا جاتا تھا ایک دن میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بیٹے ٹھہر جاؤ تمہارے بعد ایک بات نازل ہوئی ہے بغیر اجازت اندر نہ آیا کرو تو یہاں اگر ازواج متحرات کا یہ حکم ہے تو باقی لوگ ان سے بہتر تو نہیں ہو سکتے تمہارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو یعنی ان کی ازواج کے ساتھ اتنا فریلی مکس اپ ہو کے یا اوپنلی باتیں کر کے اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو کیونکہ ان کو ماؤں کا درجہ دے دیا گیا یہ اللہ کا نزدیک بہت بڑا گناہ ہے تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ کو ہر بات کا علم ہے ازواج نبی کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ان کے باپ ان کے بیٹے ان کے بھائی ان کے بھتیجے ان کے بھانجے ان کے میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک گھروں میں آئیں یعنی ان سے پردہ نہیں ہے اے عورتو تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے اللہ سے ڈرنا چاہیے ان اللہ کانا اللہ کل ان شہیدا اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے